الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام على اشرف المبیا امن سلیم حمدین و صاحب اجمعین امن صار علیٰ نحج وحتدہ بحدی الادین الباد آج ان شاء اللہ عقیدے کے درس ہوگا جیسا کہ یہ زیادہ وقفے کے بعد یہ دوبارہ درس آج سے انشاءاللہ شروع ہوگا کیونکہ بیچ میں ہم نے چھٹی لے لی تھی اور چھٹی گزارنے کے بعد یہ پہلا درس ہے اللہ سے دعا کہ کے اللہ سبحانہ تعالی باقی دروس دینے کی توفیق دے آج کی جو درس ہے المان بلی املآر جسے جیسا کہ یہ سلسلہ تقریباً جاری ہے ذکر کیا گیا کہ ایمان کے ارکان چھ ہیں ارکان الامان ست جیسا کہ انط امین اللہ ہی ملا اکت ہی وقوۃ آخر تمیر ابل قدر خیر و, و شر چار ارکان کے متعلق بات ہو چکی ہے چھٹی سے پہلے اللہ پر کس طرح ایمال لانا چاہیے رسول پر کتابوں پر فرشتوں پر کس طرح ایمال لانا چاہیے کتابوں پر رسولوں پر یہ چار ارکان کے متعلق بات ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ اور آج کے درس میں انشاءاللہ یہ پانچواں رکون کے متعلق بات ہوگی یہ ہے المان بلی مل آخر یومخر سے مراد کیا ہے اور اس پر کس طرح ایمان لانا چاہیے اور اس میں یوم آخر پہ کیا کیا اہم باتیں اس میں مزمر ہیں جس پر ایمان لانا واجب ہے المان بلیم الآخر پتا گیا کہ الیم الاخر الیوم الاخر یہ عربی لفظ ہے الیوم دین کو کہتے ہیں اور الاخر یعنی جو آخر میں ہوتا ہے کیونکہ اول اور یہ دنیا کی جو زندگی یہ اول ہے ولاخرت وَلَ خیر کا مین <الْأُولَى> اللہ اللہ سلح دنیا کو دنیا یا اولا کہا اور قیامت کو کہتے ہیں آخرت کہتے ہیں یا یوم آخر کیونکہ وہ آخر وہی رہے گا اور اس کے بعد اور کوئی دن نہیں ہے اس کے بعد یا تو انسان جنت میں جائے گا یا تو جہنم میں تو علیم الآخر اس پر یہ معنی کیا ہے علیم الآخر سے مراد یہ ہے کہ وہ دن کہ وہ دن جس میں اللہ سبحانہ و تعالی تمام انسانوں کو اور تمام جنات کو دنیا میں ان کو موت دینے کے بعد ان کو حشر کرے گا اور اس کے بعد حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کریں گے اور اس کے بعد جنت یا جہنم میں انسان کو داخل کرے گا یوم آخرت یوم آخر ایک دو دن نہیں ہے دو یوم آخرت کے ایام دنیا کے ایام سے بھی ورزادہ ہے دنیا میں انسان کتنا زندہ رہتا ہے جب سے اللہ سبحانہ و آسمان و زمین کو پیدا کی ہے کسی کو پتہ نہیں کہ کتنا مدت گزری ہے اور کتنا دن اور گزرے گا لیکن اتنا یقین ہے کہ قیامت کے ایام دنیا کے ایام سے بھی زیادہ ہے اور یہ انشاءاللہ جب قیامت کے مسائل تفصیل اور تشریح کے ساتھ انشاءاللہ جب ذکر کریں گے تو اس میں آپ لوگ اندازہ لگائیں گے آج مختصر انداز سے قیامت پر ایمان لانے کے مسائل ذکر کریں گے اور انشاءاللہ اللہ تقریباً چند مہینے بعد انشاءاللہ اللہ تفصیل کے ساتھ ہر مسئلہ الگ الگ ذکر کریں گے قیامت کی نشانیاں قیامت کے مراحل عذاب کس طرح ہے جہنم کے وصف جنت کے صفت حساب کتاب کی صفت یہ بہت سارے مسئلہ انشاءاللہ بعد میں تفسیر کے ساتھ ذکر کریں گے لیکن آج کے درس میں مختصر انداز سے کس طرح ایمان لانا چاہیے یہ انشاءاللہ اس میں ظاہر کریں گے تو یہ ایمان یوم آخرت پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ یہ ایمان لائے کہ ہر ایک انسان کو موت آنے کے بعد اس کو اللہ سبحانہ و کہا کے جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ حساب بھی کتاب کریں گے اور یا تو اس کو جہنم میں داخل کریں گے یا تو جنت میں داخل کریں گے کسی انسان کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ یہ میں آخرت پر تکزیر کرے یا شک کو شبہات ڈالے اگر کوئی انسان شک کو شبہ صرف کرتا ہے جیسا کہ افسوس کی بات مسلمانوں میں ہے کچھ لوگ جو یوم آخرت پر جب بات ہوتی تو کہتے ہیں دنیا کی اصل زندگی آخرت بتانے صحیح کہ نہیں علماء کہتے ہیں اس طرح انداز سے کہنا یا اس کی طرح تقزیر کرنا ہے شک ڈالنا یہ کفر کی نشانی ہے اور بلکہ مسلمان پر ضروری ہے کہ ایمان لائے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو بہت ساری آیتیں بلکہ جس طرح اللہ سبحانہ و قیامت کے مسائل قرآن میں ذکر کی اتنی کسی اور مسئلے نے ذکر کی اللہ سبحان اطاب نے تعریف تو کی ہے اللہ اللہ نمبیا کو بھی ذکر کی ہے فرشتوں کو بھی نام لی ان کے نام بھی لی ہے لیکن قیامت کے جو اصل ہے اور اس کے مراحل کو جتنا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے اتنی اور کوئی چیز کو ذکر نہیں کی ہے تو اگر یہ جھوٹ ہے جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و ہم لوگ کو ہم سے تھوڑی جھوٹ بولیں گے یا ہم لوگ کو صرف گمراہ اللہ گمراہ نہیں کریں گے اسی لیے واجب ہے کہ اللہ سبحانہ و سے اور کوئی سچا نہیں امن اسدین اللہ حدیثہ اللہ سے بڑھ کر کون سچ ہو سکتا سچا ہو سکتا ہے تو اللہ سبحان جو بھی قرآن میں ذکر کرتے ہیں وہ اس کی حقیقت ہے اور اس پر ایمان لانا ضروری ہے آ دیکھتے ہیں کہ قیامت یوم آخر اللہ سبحانہ و قرآن میں کس الفاظ کیا استعمال کی ہے یعنی یوم آخر ایک نام ہے انہیں قیامت کے بہت سارے اسماء اور بہت سارے اوصاف اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہیں الگ الگ, الگ اسما سے یعنی الگ الگ نام اللہ نے دی قیامت یوم اخر ہے الاخرہ بھی کہتے ہیں اسی طرح یوم القیامه کہا جاتا ہے اسی طرح قران میں اللہ سبحانہ تعالی فرمائے الحاقہ الحاقہ حق سے ہے الواقعہ کہ واقع ضرور ہوگا الكبرى الصاخہ یوم الجمع الحسره الازفہ یوم الخروج یوم الخلود الحساب اور اس کے علاوہ یوم النشور اور اس کے علاوہ بہت سارے اسمان اللہ نے کی ہے تو قیامت کے صرف ایک نام نہیں ہے قیامت تو اللہ سفاط قیامت کے لفظ نہیں چیز صرف استعمال کی ہے یوم آخرت کے الفاظ سے بلکہ الگ الگ الفاظ سے اللہ نے استعمال کی قرآن مجید میں یہ دلیل ہے کہ قیامت کی اہمیت بہت ہی بڑی اور اسی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسان کو پیدا کی ہے. ہم لوگ کو اللہ دنیا کے لیے نہیں پیدا کی آخرت کے لیے پیدا کی یعنی اللہ دنیا میں صرف عمل کرنے کے لیے عمل اور یہاں دار عمل ہے یعنی ہم لوگ عمل کرنے کے لیے اللہ صبح دنیا میں بھیجی ہے لیکن اصل معال اور مرجع اور اصل جو ٹھکانا ہو کیا ہے وہ آخرت ہے اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار حدیثوں میں بھی یہ حکم دیا کرتے تھے کہ دنیا کی طرف تم لوگ مائل نہ ہو جانا ہمیشہ تم لوگ آخرت کے طلبگار بنو اور یہی اللہ کے رسول مثالیں بہت ساری دی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی مثال یہ دی ہے جیسا کہ کوئی انسان سفر کرتا ہے یعنی آخرت کے سفر کرتا ہے اور صرف کسی سائے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے اگر بیٹھ جاتا ہے تو یہ وقت جتنا گزارتا ہے آرام کرنے میں اللہ کے رسول نے یہ دنیا کی مثال دی ہے اور اصل راستہ تو دور ہے اور راستہ اصل آخرت تک جانا ہے تو ہم لوگ ابھی راستے میں اور اصل ٹھکانہ کہاں ہے جنت ہے اور اصل آخرت ہے تو لیے انسان اگر دنیا پر اعتماد کرتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے تو احمد ہے اس لئے اللہ کے رسول وسلم نے یہ مثال بہت ہی اچھی تھی اگر کوئی انسان ہم میں سے کوئی انسان سفر کر رہا ہے اور سفر کرنے کے بعد جیسا کہ ہمیں پیدل جانا ہے بہت دور اور آدھے راستے میں انسان آ کے بیٹھ کے آرام کرنے لگتا ہے اپنا گھر بنانے لگتا ہے اور جاتا کہ مجھے یہاں سے جانا ہے تو ساری دنیا کہ تم بیوقوف احمق ہو تمہیں وہاں جا کے بنانا ہے اور جہاں آپ کو آخری میں پہنچنا ہے تو دنیا کے بھی یہی مثال ہے ابھی ہم لوگ راستے میں اور دو آخرت کو بھول گئے اور دنیا کو ہم لوگ اس کو اس کے پیچھے دوڑنے لگے اللہ کے رسول دنیا کے حقارت میں بہت ساری حدیثوں میں ذکر کی اور آخرت کی عظمت اللہ نے ذکر اللہ کے رسول نے بھی ذکر کی ہے اللہ کے رسول نے بتایا کہ دنیا مومن کے کیا ہے جیل خانہ اور آخرت وہی اصل ٹھکانا ہے اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں بار بار قیامت کے مسائل اور قیامت کے اہمیت اللہ نے ذکر کی ہے اسی لیے کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ قیامت پر شک کرے اور قیامت کو انکار کرے یا کہے کہ آخرت نہیں ہے قرآن مجید میں اگر دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت سے آیتوں میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ قیامت ہوگی اللہ صفحان و تعالیٰ کیوں قسم کھاتے ہیں اللہ کی بات اسی ہم کو قبول کرنا ہے لیکن اللہ قسم بھی کھاتے ہیں اور اپنے ذات پر قسم کھاتے ہیں تو اس کی بہت تقید ہوتی ہے اللہ پرمات الفرو اللہ بات ہو ٹھیک ہے پھر لوگ یہ گمان اور یہ تصور کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو اللہ باسن دوبارہ نہیں اٹھائیں گے اللہ قسم ہیں قل اللہ کے رسول قسم کہو بلا و میرے رب کی قسم کیا تم گا, گا اور تم گے اسی طرح اللہ فرماتے ہیں دوسرے آپ میں کم کے میرے رب کی قسم یہ قیامت ضرور آئے گی اسی طرح اللہ قرآن میں دھمکی بھی اسلوب استعمال کی کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے وہ گمراہ شخص ہے اللہفرماتی ومپر بلا اکتی ہی وقت بھی عرسلی جو اللہ پر یا پرشتوں پر یا کتابوں پر یا رسولوں پر یا آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہیں تو کھلی گمراہ میں جا کے پڑتا ہے یعنی کھلی گمراہی اس کو ہوتی ہے اور وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اللہ سے خان کبھی کبھی تخویب کے الفظ استعمال کے لیے آخرت سے جڑو اور آخرت کی تیاری کرو وہ تک یوم تر جاؤں نفی اللہ اور سے جڑو جس دن تم لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاں جاؤ گے ہمت وب کا کلب سے ناکز ہے اور جس دن ہر نفس اور ہر اس کے بدلہ دیا جائے گا تو یہ قیامت ہے اسی لیے اللہ اگر قیامت کی حقیقت نہیں تو اللہ یہ الفاظ کیوں استعمال کرتے تو یہ دلیل ہے کہ آئیے قیامت ضرور ہوگی اور کبھی اس میں شک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ مومنوں کے ایک بڑی صفت ذکر کی کہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو ایمان نہیں رہتے کافل ہیں سور بکر ابتدا میں اگر دیکھا جائے اللہ برمات علامدال کتاب الارفی حد المطقین یہ کتاب متقین کے ہدایت کی ہدایت والی کتاب ہے پھر متقین کے چھ اہم صفات ذکر کی, گئے کی گئی ہے ایک اہم صفت یہ ذکر کیا گیا ہے کہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آخرت پر یقین رکھنا یہ ممنوں کی صفت ہے اور تقزیب کرنا یہ کافروں کی صفت ہے تو اسی لیے یہاں بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ قیامت کی ہم اس پر زور لگائی ہے کہ ایمان لاؤ اور ایمان لانے ہی میں انسان کے نجات ملے گی اور آخرت پر ایمان نہ لانے والے شخص کافر اور وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھاتا ہے اور آخرت میں اس کے بعد آئیے دیکھتے قیامت کب ہوگی قیامت کے وقت کب ہے ایک وقت تو ضرور ہوگا لیکن اس کی اس یہ وقت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں اللہ کو دلیل ہے افسوس کی بات آج کل مسلمانوں میں جیسا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یا انبیاء عالم الغیب ہے غیب کے علم جانتے ہیں اسی لیے اگر علم الغیب ان لوگوں کے پاس ہے تو اس کا معنی یہ کہ آخرت کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ قیامت کب ہوگی کیونکہ وہ بھی علم الغیب میں ہے اور یہ کہنا ککر کی بات ہے یہ جائز نہیں جو ہم لوگ کبر کے بعد کہیں گے کیونکہ قرآن کے الفاظ یہی ہیں اللہ تعالی جیسا کی قیامت کے بارے میں کہتے ہیں یس اللہ کے رسول آپ سے لوگ سوال کرتے ہیں کس چیز کے بارے میں قیامت کے بارے پوچھتے ہیں کب ہوگی اس کو وقت کب آئے گا تو اللہ کیا حکم دی قل بلا ورب بھی مرصاحا قل یعنی اے اللہ کے رسول آپ کہیے ان ہاں ان دا ربی کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے علم صرف اللہ سبحان میرے رب کے پاس ہے لائیو جلی ہاں ہاں اللہ کہ وقت سے پہلے اس کو ظاہر نہیں کرتے ہیں اور کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ کو تو یہ دلیل ہے کہ کسی کو پتا نہیں اگر کوئی کہتا نہیں اللہ کے رسول جانتے ہیں یہ گستاخی نہیں ہے یہ حقیقت ہے کیونکہ اللہ کے کی درجہ اور اعلیٰ ہے تو اگر کوئی کہتا تو کہیں گے یہ اللہ کے ساتھ گستاخی ہے اللہ ہیں قرآن میں ہم نے کسی کو نہیں بتائی اور آپ کہتے کہ اللہ کے رسول کو پتا ہے تو کیا اللہ کے رسول زبردستی وہ علم حاصل کر لیں گے جو اللہ نہیں سکھانا چاہتے ہیں وہ نہیں اسی لیے دوسری آگ میں اسی ایسی حدیث میں آتا ہے جو بخاری میں حضرت جبری جب انسان کی شکل میں آئے ایک مسافر کی شکل میں آئے ایک انسان کی شکل میں آئے اور لمبی حدیث تقریباً پہلے ذکر کیا گیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے سوالات پوچھے پوچھے اللہ کے رسول آپ بتائیے کہ کی اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے احسان کیا ہے پھر آگے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے قیامت, قیامت کب ہے متسا قیامت کب کر ہے تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دی نہیں کہا کہ نہیں یار ہم لوگ کے خاص باتیں ہیں اس لیے مناسب ہے کہ میں بتاؤں اللہ کے رسول نے یہی بتایا من رسول اللہ ممین کہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے زیادہ نہیں جانتا ہم لوگ کے مانا علماء ساری تقریبا علماء نے اس کا معنی یہ ذکر کی ہے کہ یعنی اللہ کے رسول بتانا چاہتے ہیں نہ مجھے معلوم ہے ایج حضرت جبریل نہ آپ کو لیکن جو لوگ دعویٰ کرتے کہ اللہ کے رسول جاتے ہیں معنی اوپلٹ دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ جو جس سے پوچھا جا رہا ہے پوچھنے والے زیادہ نہیں جانتے ہیں یعنی مجھے بھی پتا اور کوئی بتا ہے کوئی کسی سے زیادہ نہیں جانتا یہ بھی غلط ہے یہ یہ مقصد یہاں نہیں یہاں سے مراد یہ ہے کہ نہ مجھے معلوم ہے آپ کو اللہ کے رسول آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول سے کئی لوگ آ کے پوچھے ایک صحابی آ کے پوچھے اللہ کے رسول قیامت کب ہے تو اللہ کے رسول نے الٹا سواب یہ پوچھے کہ آپ نے اس, اس کے بارے تو پوچھتے ہو ابھی کیا تیاری کی یعنی یہ سوال غلط ہے پوچھنا کہ کب ہے یہ صحیح نہیں ہے بلکہ تم تیاری کرو کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو پتا نہیں ہے اور قیامت آیت ہے وَعِندَهُ عِلْمْ نہیں آآ... جسا اه... کہ پانچ جو کنجہ ہے آآ... ان اللہ عنده علم الساعه وينزل الغيث وي... ويعلم ما في الارحام یہ پانچ اہم ما تدري النفس ماذا تكسب غدا وما تدري النفس باي ارض يمتبوت یہ غیب کی کنجج ہے جو کہا جاتا ہے اللہ فرماتی کہ پانچ چیزیں اللہ کے سر صرف علم ہے اسی لیے اللہ فرمائے کیا ان اللہ عنده علم الساعه کیا الساعه قیامت کے علم صرف اللہ کے پاس ہے تو اگر یہ اللہ کے رسول یا کسی اور کو پتا ہے تو پھر کیا خصوصیت اللہ کے لیے رہ جاتی ہے اس لیے کمی نہیں کہا ہاں اللہ کے رسول کے محبت اپنی جگہ پہ احترام اپنی جگہ پہ حقوق اپنی جگہ پہ یہ انشاءاللہ خاص درس اللہ کے رسول کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی لیکن اس کا معنی نہیں کہ میں اللہ کے رسول کو وہ رتبہ دے دے جو خاص اللہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے الگ صفات ہے اور رسول اللہ صلم اللہ اور سارے امبیا کے الگ الگ صفات اور الگ الگ خصوصیات ہیں تو اسی لیے قیامت کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے اللہ سبحانہ و کو صرف پتا ہے اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ قیامت کیوں اللہ سبحان و قیامت کو چھپا دی ہے یعنی اللہ سبحان نہیں بتایا کہ کب ہوگی ہم لوگ کو نہیں پتا ہے, کسی کو نہیں پتا ہے علما کہتے ہیں کہ اس کے بہت سارے اسباب ہیں ایک دو اہم سبب یہ ہے تاکہ انسان اس کی تیاری میں لگا رہے آج کل دنیا کی مثال ہے اگر کوئی آپ سے کہہ دے جیسا کہ آپ کو کسی کمپنی میں انٹرویو دینا ہے وہ کہتا ہے مالک کہ میں کبھی بھی فون کر سکتا ہوں کہ بلا سکتا ہوں تو آپ ہمیشہ تیار رہو گے کہ نہیں ہمیشہ تیار رہو گے لیکن اگر یہ کہہ دے کہ اگلے سال فلا تاریخ میں تو تیاری کب کرو گے اسی, اسی ہو سکتا ہے ایک مہینہ پہلے بس تو اسی لیے اللہ سعال آخرت کو اسی لیے چھپا دیے تاکہ انسان ہمیشہ دوڑے اور ہمیشہ کوشش میں لگا رہے ایک سبب یہ ہے اور انسان نہیں چاہتا کہ موت کب آتی ہے اسی لیے ہمیشہ تیار ہی رہے اور ہمیشہ قیامت کے لیے مستعد رہے اللہ فرماتے ہیں ریتو جزاک قیامت کے بارے میں اس کو چھپا دیتا ہوں کیوں ریتو جزا کلف سماتوت صحیح جو محنت کرتی ہے اس کا بدلہ لے لیکن اگر کسی کو پتا ہے کہ فلا ٹائم تو سکے بہت دور ہے بھی تو غلط ہے بلکہ قیامت جو اصل قیامت ہے تو وہ دور ہے لیکن انسان کی قیامت آپ کی قیامت کبھی بھی ہو سکتی ہے دیکھیے قیامت اگر دیکھا جائے تو قیامت ایک سورا ہے اور ایک کبرا جیسا کہ علماء الگ الگ استعمال کرتے ہیں تو حقیقت انسان کی قیامت اور آخرت کی سب سے پہلے مرحلہ کیا ہے موت ہے صحیح بڑی قیامت کبھی بھی اٹھ سکتی ہے اور اس کو وقت اللہ نے رکھی ہے لیکن جو نشانات ابھی ظاہر نہیں ہوئی اس سے ہم یقین کریں گے کہ آج کل تو نہیں ہوگی لیکن میری قیامت خاص تو آج سکتی اٹھ سکتی ابھی جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی زندگی قبر میں اگر چلا گئے تو قبر یہ قیامت کے اور آخرت کے سب سے پہلے مرحلہ تو آپ کی خاص چھوٹی قیامت لیں لیکن جو بڑی قیامت ہے وہ اللہ کے سوا وہی اطائم اسی وقت میں آئے گا جس میں اللہ نے رکھی ہے تو اس لیے اللہ سلقان و تعالی وقت چھپا دی موت یا اصل بڑی قیامت کو کی چھپا دی تاکہ انسان ہمیشہ محنت کرے اور ہمیشہ تیار رہے دوسری بات یہ ہے تاکہ انسان خوف میں نہ رہے کبھی کبھی یہی ہوتا کہ کل ایگزام ہے تو انسان ڈر جاتا کہ نہیں بہت سے لوگ تیار بھی نہیں کر پاتے اچانک جب خبر سنتے ہیں کہ دو دن بعد ہے تو انسان گھبراتے ہوئے یاد کرتا ہے پڑتا ہے اور کچھ یاد بھی نہیں ہوتا ہے تو اسی لیے یہ بھی خوف بھی ہو سکتا ہے انسان اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ دو دن بعد قیامت اور حقیقت ہے اگر ہوگی یا آپ کو بتا دے کہ کل آپ کو موت ہوگی پھانسی دی جائے گی تو وہ سارے دن آپ پریشان رہو گے کوئی بھی اچھا کام نہیں کر تو یہ بھی قیامت بھی ایک سمجھو ایک موت کے قسم ہے یعنی موت آئے گی تو قیامت اٹھو گی اٹھے گی تو اسی لیے تاکہ انسان مایوس نہ رہے بلکہ آرام سے عمل کرے اور اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں ہم لوگ حق بھی نہیں بنتا کہ ہم لوگ پوچھیں کیوں اللہ اس طرح کرتے ہیں لیکن علماء حکمت ظاہر کرتے ہیں تاکہ انسان کے ایمان مضبوط رہے اور تسلی اس کو حاصل ہو اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ قیامت ثابت کفار مکہ تو قیامت کو انکار کرتے تھے سارے عرب لوگ آج کل ہندو لوگ بھی انکار کرتے ہیں اکثر دنیا میں جو لوگ گزر چکے قیامت کو انکار کرتے ہیں قیامت میں اور قرآن میں اللہ دلیل استعمال کی ہیں قیامت کو ثابت کرنے کے لیے ایک نقلی دلائل ہے یعنی قرآن کے جو الفاظ ہے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اس کو نقلی دلائل کہیں گے اور ایک عقلی دلائل یعنی اگر انسان کے پاس عقل سوچ سمجھ ہے تو ضرور اس کے عقیدہ یہ قیامت پر ضرور رہے گا اگر انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ عادل ہے منصف ہے اللہ سب کو حق ادا اللہ ادا کرتا یعنی دیتا تو کبھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ اللہ قیامت کو نہیں قیامت اور آخرت نہیں یعنی نہیں رکھیں گے بلکہ قیامت ضرور رہے گی کیونکہ دنیا میں ہر ایک انسان بدلہ نہیں لے سکتا مضمول انسان اس پر ظلم کیا جاتا ہے لوگ پتہ نہیں کیا کہ کرتے یہاں تک قتل بھی کر دیتے ہیں تو اگر قیامت نہ ہوتی تو یہ ظلم ہے کہ نہیں تو اس کا حق کون لے گا اسی لیے اللہ عدل و انصاف کے تقاضے یہ ہے کہ قیامت رہے تو یہ عقلی دلیل ہے اگر انسان تھوڑا سا سوچ لے اور سمجھے تو ضرور وہ قیامت تک پہنچے گا اسی لیے کچھ کفار لوگ بھی عقیدہ کچھ رکھتے ہیں کہ قیامت ہوگی کفر کے باوجود کیونکہ وہ لوگ اللہ سمع کے بارے میں کچھ زیادہ جانکاری رکھتے ہیں تو اللہ کے حق اللہ کے حق, حق میں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ سلاتع ہر ایک کے ساتھ ضرور انصاف کریں گے ایک عقلی دلیل اللہ نے قرآن میں عموماً جو استعمال کرتے وہ زمین کی مثال اللہ دیتے ہیں گپ لوگ کہتے ہیں کہ انسان جب سڑ جاتا ہے ہڈی اس کی گل جاتی ہے تو دوبارہ کہاں نہ اس کو اٹھائیں گے تو اللہ سبحانہ تعلیہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو زمین کو دیکھ لو ایک سڑی ایک بڑی زمین اور سڑی ہوئی زمین جب اس میں کوئی بھی امید نہیں ہوتی ہے کہ زمین سے کچھ ہوگی لیکن چند سال میں دیکھو یہ بہت ہی محنت کے بعد بارش اگر اچھی ہوتی ہے زمین بالکل اس سے سارے اقسام کے نباتات پیدا ہوتے ہیں تو یہ اللہ نے مثال دی کہ زمین کو کس نے پیدا کی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پھر انسان کو اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتے ہیں ایک دلیل اللہ صفحاء علی بھی قرآن میں نیند کی یہ مثال دی کہ جس طرح انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ موت اصغر دیتے ہیں اسی طرح موت اکبر بھی دے سکتے ہیں اور جس طرح انسان موت اثر کے بعد زندہ ہوتا ہے یعنی نیند کو اللہ نے موت استعمال کی وہ اللہ دیا توفا کم بل کہ وہی ذات ہے جو کو موت دیتا ہے رات کے وقت اور نیند بھی ایک موت کی قسم ہے لیکن وہ مکمل موت نہیں ہے اس میں بھی روحیں تقریباً اس سانس سے کچھ نہ کچھ ہٹ جاتی ہیں اس لیے انسان سویا رہتا اور سوچتا کہ میں فلاں ملک چلا گیا ہوں یہ کام میں رہا تم روح کے ہے تو اس لیے اللہ یہ نیند کو اس لیے بھی رکھی ہے تاکہ انسان یہ عقیدہ رکھے کہ جس طرح انسان کی روح واپس ہوتی جب جگتا ہے اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو دوبارہ اللہ صبح روح لوٹا کے اس کو دوبارہ اللہ زندہ کر سکتے اور دوبارہ اٹھانا اسی کو قیامت کہتے ہیں اسی طرح ایک دلیل یہ بھی اللہ نے استعمال کی ہے کہ اللہ سبحان تعلیم بتائی کہ انسان کو اللہ سبحان و تعالیٰ شروع سے اس کو آسانی کے ساتھ پیدا کیے پہلے نطفہ تھا پھر علقہ پھر مبغ پھر اس کے بعد وہ نو مہینہ تک اپنے ماں کے پیڑ میں تھا پھر چھوٹا بچہ پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے پھر انسان بوڑھا ہوتا ہے تو یہ جو انسان کے ساتھ یہ کرتا ہے تو کیا وہ اس کو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا ہے اور اسی طرح قرآن میں یہ بھی دلیل استعمال کی کہ پہاڑ زمین اس چیزوں کو پیدا کرنے والا جو اللہ ہے کیا آفرت کو نہیں اٹھا سکتے ہیں تو عقلی دلیل اللہ نے بھی استعمال کی ہے اور قرآن بھی اور عقلی جو دلیل جو آج کل تو نہیں ہے لیکن اس زمانے میں اللہ نے دکھائی جیسا کہ مثالیں اللہ نے دی ہے بقرہ وہ جو گائے کے مقصہ جانتے ہیں جو حضرت موسا کے ساتھ جو ہوئی وہ اس کو اللہ تعالی بقرہ کو یعنی کس طرح وہ بنی سرائے مختصر قصہ یہ ہے کہ ایک بھتیجا اپنے چجے کو قتل کر دی اور وہ بہت بڑا, بڑا مالدار تھا تو بھتیجہ وہی اکیلا تھا اس کا اولاد نہیں تھے تو سوچا کہ اس کو قتل کر دو پیسہ مجھے مل جائے قتل کرنے کے بعد کسی اور کو تہمت کسی اور پر تہمت لگائی گئی تو اس کے بعد حضرت موسا کو بلایا گیا ہے تو حضرت موسا یہی بتائے کہ تم لوگ بقرہ ایک گائے لے وہ لوگ اس میں ٹال مٹول کی بہرحال ایک سفید یہ, یہ کیا ہے پیلا کلر یہ یلو کلر کے گائے وہ لوگ لائے پھر اللہ نے حکم دی کہ ذبح کرو بگائے کے کچھ حصہ لے کر وہ میت کے بدن پہ مارو تو یہ میت کھڑا ہو کر زندہ ہونے کے بعد بتا دی کہ کس نے مجھے قتل کیا تو یہ اللہ بنی صاحب کے سامنے ظاہر کر دی کہ دیکھو اللہ سال کس طرح اس کو زندہ کر دی اور مثال قرآن میں تقریباً چار پانچ جگہ ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم نے جب کہا اللہ مجھے دکھا کہ کس طرح آپ انسان کو پیدا کرتے ہو تو اللہ سبحانہ بتا نہیں لیکن یہ بتایا کہ آپ چار چڑیا جب کرو اور اس کے ہڈیاں مکس کر دیر ملا دو اور الگ الگ پہاڑ میں لگا لو پھر اللہ کے نام لے کر بلاؤ تو زندہ ہو کر سامنے آئیں گے تو یہ اللہ کا حکم ہے تو اسی لیے اللہ قرآن میں بھی استعمال سے کچھ وصال اللہ نے ظاہر کر دی ہے بنی اسرائیل کی قصہ جیسا کہ اورزیر کی قصہ ہے اسرائیل کی یہ قصہ ہے کہ وہ کسی میدان پہ جا رہے تھے جہاد کے لیے کسی کام کے لیے تو ان لوگ کو روغ بہت ہو گئے یا کچھ بھی خوف ہو گئے تو اللہ اسمادا حکم دے کے مر جاؤ پھر اللہ نے ان کو کو زندہ کر دی سولے یہ ایک اکثر قصے ہیں تو یہ دیکھیے دلائل ہے کہ اللہ وسماد انسان کو دوبارہ انسان کو زندہ کر سکتا ہے اور قیامت ضرور ہوگی یہ انسان اگر یہ عقلی دلائل ہو عقل اور نقل یعنی دونوں شرح قرآن کے دلیل اور عقل کے دلیل انسان اگر سوچا کرے تو کبھی قیامت پر یعنی قیامت پر وہ گون نہیں کرے گا اور شک و شبہ ضرور نہیں کرے گا اس کے بعد یہاں مسئلہ ہے کہ آخرت پر کس طرح ایمان لانا چاہیے علما کہتے کہ آخرت پر ایمان لانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ پانچ اہم باتوں پر ایمان لائیں یعنی اگر کوئی انسان کہتا کہ میں آخرت پر ایمان لاتا ہوں تو اس کے لیے ضروری کہ یہ پانچ اہم باتوں پر ایمان لائے اور یہ پانچوں باتیں جو ذکر میں کروں گا یہ قرآن اور سنت میں یہ واضح کیا گیا ہے یہ پانچ اہم باتیں کیا ہے اگر کوئی انسان یہ پانچوں باتوں میں سے کوئی ایک بات کے انکار کرتا ہے ایک ایک, ایک انکار کرتا ہے تو سمجھو آخرت پر مکمل ایمان نہیں لاتا ہے یا تو اس کی ایمان بالکل یا تو ناقص ہو جاتا ہے کافر ہو جاتا ہے یا تو وہ اگر وہ شک و شبہات یا وہ حماقت میں کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے یہ اہم باتیں کیا ہے علماء ذکر کرتے ہیں پانچ اہم باتیں سب سے پہلی بات یہ ایمان لانا چاہیے اشرات قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہیں اور کچھ بڑی نشانیاں ہوں گی ابھی تقریبا پچھلے سال ہنگامہ ہوتے دو سال پہلے کہ پلا جمعے کے دن قیامت ہوگی یورپ میں یہ بات پھیلی تھی اور افسوس کے بعد مسلمان لوگ بھی آپس میں واٹس ایپ اور پتہ نہیں کس کہتے لوگ کہتے کہ پلا دن کسی سے میں نے کہا نہیں ہو سکتی کہتے نہیں ہو سکتا ہے یعنی تیاری کر لو کیا ہوا کہ بےقوفی کے علامت اللہ اللہ کے رسول اصل نے بتائے کہ قیامت نہیں اٹھے گی اللہ کی نشانات ظاہر ہونے کے بعد تو پہلے ایمان لانا چاہیے کہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی نشانیاں ہوں گی اور کچھ بڑی یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ آخری میں ذکر کریں گے آج نہیں جب اس مسائل قیامت کے مسائل تفصیل کے ساتھ ہوگا تو ایک ایک لے کر دلائل کے ساتھ اور صفات ذکر کریں گے چھوٹی نشانات کی مثال کیا ہے جیسا کہ انشقاق القمر اللہ کے رسول کے زمانے میں چاند لوگ طالبہ کی تو اللہ کے رسول سَسل اللہ سے اللہ سے طلب کی اللہ کی معجزہ تھی صحیح اللہ کے رسول نے طلب کی ہے تو اللہ اللہ کے سامنے چاند کو دو ٹکڑے بنا دیے ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف تو اللہ فرماتے نشان قیامت کی دلیل ہے تو یہ چھوٹی دلیل اسی طرح جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ امانت دار غائب ہوگی منتشر ہوں گے قتل منتشر بہت ہی پھیل جائے گا جیسا کہ آج کل کا زمانہ ہے بہت بڑے بڑے دجال, مکار مکر و فرے بڑے بڑے گنڈے لوگ نکلیں گے جو ججال جیسا کہ قادیانی جو گزرے مرزا اور جو اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں جو نبوت کی دعویٰ کرتے چھوٹے چھوٹے ججال اللہ کا رسو تیس دجال یہی سب تفصیل کے ساتھ آئے گا اور اس تقریباً یہ پچاس سے زیادہ یہ تقریباً نشانات ہیں کچھ نشانات ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ ظاہر ہونے والے ہیں لیکن جو اس سے اہم جو بڑی بڑی نشانات ہیں یہ بڑی نشانات کیا ہے تقریبا گیارہ ہے حضرت خدے فم اس صحابی ہے یہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار بیٹھے تھے تو اللہ کے رسول وہیں سے گزرے پوچھے کہ آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں کری اللہ کے رسول ہم لوگ قیامت کے بارے میں بات کر رہے تھے کب ہوگی کیسے ہوگی تو اللہ کے رسول نے بتایا قیامت جب تک دس نشانیاں نہیں ظاہر ہوں گی تب تک قیامت کبھی نہیں اٹھے گی اللہ کے رسول یہ بتا دی کہ دیکھ دن دی دس نشانہ تو یہ بندے سے جو کہتا کہ قیامت دو ہفتے بعد اتنا دن بعد ہوگی چونکہ یہ بڑی نشانات کہاں ظاہر دس نشانات ہیں ادو خان ایک دھواں نکلے گا اور یہ تفصیل کے ساتھ نشاء اللہ آئے گا جال ادا ایک جانور نکلے گا اس کی صفت نشاء ذکر کریں گے طلوع شم من بن مغرب سورج مغرب یعنی پچھم کی طرف سے سورج نکلے گا عیساڑی علیہ تو سلام اتریں گے یا جو ماجود بھی آئیں گے تین خوشبار تین جگہ اللہ سب لوگ کو دھسائیں گے ایک مشرق ایک مغرب میں جزیرت عرب میں ایک آگ یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو شام کی طرف لے جاگی گی یہ, یہ, یہ مسلم کے بعد یہ دس ہے اور جو گیارہ ہوا ہے وہ مہدی نازل ہوں گے اور سب سے پہلے تقریباً وہ نشانی ہوگی اور یہ وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ خاص درسوں میں ہوگا تو یہ پہلے یہ ہے کہ ایمان لائے آخرت پر ایمان لانے بتا ضروری کے بتایا کہ ضروری کہ پانچ اہم باتیں ہیں ایمان لائے کہ کیا ہے کہ یہ قیامت سے پہلے کچھ چھوٹی نشانات اور کچھ بڑی نشانات ضرور ظاہر ہوں گے تو قیامت ہوگی اگر کوئی شخص اس پر تکزیب کرتا ہے یا کہتا کہ نہیں ہوگی تو سمجھو وہ آخرت میں مکمل ایمان نہیں لاتا ہے دوسری بات کیا ہے کہ ایمان انسان ایمان لائے کہ موت ضرور موت حق ہے موت ہوگی اور یہ ہر ایک انسان تو دیکھ چکے تو اس لیے انسان کہتا کہ موت حق ہے لیکن ہر ایک کی موت اس میں کوئی استثنا نہیں ہے موت ہر انسان اور ہر جنات کی موت ضرور پڑے گی اور فرشتوں کے بارے میں بتا کے کش خلاف علماء میں لیکن صحیح وہ قیامت میں ایک دن ہوگا ان لوگوں کی موت ہوگی لیکن دنیا کی زندگی میں ہر انسان اور جنات کی موت ہوگی چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو چاہے وہ فاحش انسان ہو یا اچھا انسان ہو انبیاء کی بھی مکمل موت ہوتی ہے جیسا کہ انشاءاللہ یہ انبیاء کے بارے میں جب بات ہوگی تو ذکر کیا جائے گا بہت سے لوگ کہتے ہیں نئی مکمل موت نہیں ہوئی ہے بلکہ مکمل موت وہ برزق کی زندگی الگ ہے قبر کی زندگی میں ہاں زندہ رہیں گے لیکن دنیا کی زندگی سے وہ چلے جاتے ہیں تو دوسری مرحلہ یہ کہ ایمان لانا کی موت حق ہے اور قبر کی الگ زندگی ہے قبر جس طرح دنیا کی زندگی ہے ایک قبر کی زندگی ہے اس میں انسان بھی زندہ انسان ہوگا اور کچھ لوگ موت ان کو پڑے گی کچھ لوگ کو نعمت میں اللہ سبحانہ رکھیں گے اور کچھ لوگ اکثر لوگ اذاب میں مبتلا رہیں گے عذاب ملے گا وہاں بھی کوئی کہے ہے بے ہوش و حواس میں یہ قبر اتنا چھوٹے جگہ کہاں انสาร عذاب ہوگا کہ روح پہ اثر عذاب اور یہ عذاب قبر کے متعلق تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ کوئی خاص درس ہوگا کیا دلیل ہے کہ قبر اور موت پر ایمان لانا چاہیے اللہ فرماتے کل نفسین ذائقت الموت کہ ہر نفس کو موت کے مزہ چکھنا ہے ثم الینا ترجعون پھر تم سارے لوگ میرے طرف لوٹ کر आओगे اور عذاب قبر کے بہت سارے دلیلیں ہیں جیسا کہ اللہ فرمات و کپر الملائی کا اور کاش اے اللہ کے رسول آپ وہ لمحہ دیکھتے جس وقت فرشتے کافروں کے روح نکالتے اور ان کو مارتے ہوئے علما کہتی یہ دلیل ہے کہ موت کے بعد انوں کو ماریں گے عذاب قبر دیں گے اور اس سے بڑھ کر یہ دلیل ہے فرعون کے بارے میں اللہ فرمات اللہ آشیہ کہ ان کے عذاب انوں کی دنیا میں قبر اگرچہ وہ قبر میں ہے کہ نہیں ہے لیکن اللہ فرماتے وہ لوگ صبح شام ان لوگ کو عذاب دیا جاتا ہے اور جہنم دکھایا جاتا ہے چاہے وہ قبر میں چاہے کہیں بھی ہو چاہے انسان کو جلایا جاتا ہے اصل عذاب روح پہ زیادہ ہے بدن پہ کم بدن پہ کبھی کبھی ہوتا ہے لیکن اصل روح پہ انسان چاہے جلا دو کہیں بھی پھینک دیتے ہندو لوگ پھینک دیتے پانی میں یا جلا کے اس کے بعد ندی میں پھینک دیتے ہیں تو اس کے رو پر اصل ہے دوسرے روح اللہ کی طرف لوٹ آ رہا لوٹ لوٹ کے جاتی ہے اور یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا مومن کی روح کس طرح نکالا جاتا ہے اور کافر کی کس طرح تو اس لیے یہ ایمان لانا کہ موت ہوگی قبر میں سارے لوگ کے عذاب اللہ یا تو دیں گے یا تو نعمت پر لوگ رہیں گے انسان تو خوش رہے گا یا تو پریشان انبیاء بھی قبر پہ زندہ خوش ارے امبیا قبر پہ خوش رہیں گے اسی لیے وہ زندگی ہم لوگ ثابت کریں لیکن دنیا کے زندگی سے سارے امبیاں یہاں سے چلے گئے تو یہ ایمان لانا ضروری ہے کہ قبر اور یہ عذاب قبر نعیم القبر اور موت پر ایمان لانا چاہیے نمبر تین یہ ایمان لانا چاہیے ان ایمان و بلبافی و نشور کے انسان کو دفن کرنے کے بعد یا انسان کی موت کے بعد تیسرے مرحلے یہ ایمان لانا ضرور کہ اللہ عثمان انسان کو دوبارہ اٹھائیں گے دوبارہ زندہ کریں گے اور اس میں شک نہیں ہونا چاہیے اللہ پرمت اللہ کفرو اللہ پھر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بانس نہیں کیا جائے دوبارہ اللہ نہیں اٹھائیں گے اللہ قسم کھاتے کل کہیے اللہ کے رسول بلا و بھی میرے رب کی قسم بلکہ یہ ہوگا کہ تم نہ نہ کہ تم لوگ کو زندہ کیا جائے گا دوبارہ تم لوگ زندہ ہوں گے اور اللہ کے پاس جاؤ گے اس لیے یہ ایمان لانا ضروری کہ میری موت کے بعد ہم زندہ ہوں گے لیکن علماء میں اختلاف ہوا کہ یہ کتنا بار انسان زندہ ہوگا کتنا بار موت ہوگی لیکن قرآن میں استعمال کے کیا نئی دو بار ہمیں موت دی ہے اور دو بار زندہ کی ہے اس میں علماء کی تفسیر میں کچھ اختلاف ہے لیکن یہ ہے کہ ایمان لانا چاہیے کہ یہ کب انسان زندہ ہوگا سور پر یعنی اس پہ نفخ کرنے کے بعد ہی سب اٹھیں گے اور سور کی سفت اور کس طرح نہ پک جائے گا یہ انشاءاللہ شاء اللہ کے خاص درس ہوگا تو تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے تو یہ چوتھی بات ہے اسی طرح اور اسی طرح اللہ فرماتا ثم اللہ فرماتا سور سور میں پھونکا جائے گا فسائات تمام لوگ جو آسمان و زمین میں ساتھ میں نے بے ہوش ہو جائیں گے مر جائیں گے تم منوفی خفی اخرا پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر اللہ کے پاس جائیں گے تو زندہ دوبارہ زندہ ہونا یہ اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور انکار کرنے والا شخص کافر اور اسلام سے خارج ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن کی تقزیف کرتا ہے چوتھی بات جس پر ایمان لانا چاہیے الحساب والکتاب کہ حساب اور کتاب اللہ کریں گے یعنی سار تو صرف اللہ اٹھا کے زندہ ارد مقصد میں نہیں کھڑے کریں گے بلکہ اس کے بعد حساب کتاب کریں گے اور یہ آئے گا تفصیل کے ساتھ لوگ ارد محشر پر پچاس ہزار سال تک کھڑے رہیں گے پریشان ہوں گے کہ حساب کب ہوگا اس کے بعد اللہ آئیں گے فیصلہ کرنے کے لیے کئی سال بعد اور اس وقت لوگ پریشان رہیں گے کوئی پسینے میں ڈوبے رہیں گے سب اپنے گناہوں میں پریشان رہیں گے روئیں گے چلائیں گے انبیاء سے سفارش کروائیں گے پھر اللہ آئیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حساب کرنے کے لیے اور حساب کے ایک طریقہ نہیں حساب تفصیل کے ساتھ آئے گا اللہ سمحد حساب ڈائریکٹ اللہ پوچھیں گے عبادات کے بارے میں اللہ سب سے پہلے نواز کے بارے میں پوچھیں گے اور یہ حقوق میں دماغ یعنی انسان کے خون کے متعلق زیادہ پوچھیں گے اسی طرح عقائد کے بارے میں بھی اللہ پوچھیں گے اللہ سلمان و تعالی کے درمیان انسان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے اور اللہ سمحد بھی حساب انسان اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس کو منہ بند کر کے اس کے سارے آزاد سے بات کروائیں گے ابیا بھی گواہیں دیں گے فرشتے بھی گواہیں دیں گے کے بھی گواہی دیں گے کتاب کو دیا جائے گا یہ اس پر اور سرات ہوگا پل سرات ہوگا اس پر ایمان لانا ہر مسلمان پر ضروری ہے اسی کو مرحت میں حساب الکتاب کہتے ہیں اور اس میں قرآن بھی بھری ہوئی دلائل اللہ فرماتے تم میں ان علین ایاب ہوں کہ ان کو لانا ان کو دوبارہ زندہ کر کے لانا میرا کام ہے یعنی ہم لوگ کے اوپر تم ان علین حساب سارے لوگ کی حساب ہم لوگوں کا تو حساب سب کے ہوگا کوئی انسان نہیں بچے گا لیکن جس کے بارے میں ہے کہ ستر ہزار لوگ جنت میں جائیں گے بنا حساب کتاب کے. سے مراد کہ یعنی سختی نہیں کیا جائے گا ورنہ کے پاس بھی کتاب گی کتاب تو ان لوگوں کے رہے گا لیکن اللہ سختی نہیں کریں گے پوچھیں گے نہیں کہ کیوں نہیں کی بلکہ عام سوالات ہیں جیسا کہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں لیکن جو سختی والے سوالات وہی ہے اس لیے منو کشل عذب اللہ کے رسول بناتے کہ جو حساب میں زیادہ اللہ اس کے مناقشہ نے زیادہ باحث سے کریں گے تو اس کے بچت مستحیل ہے کیونکہ اللہ سے ناراض ہوں گے تو اللہ پوچھیں گے زیادہ اور اگر اللہ کسی سے خوش ہے تو اللہ سہادا درگزری کے معاملہ اللہ سہادا کریں گے اللہ برمۃ القسم القیام حساب کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ ترازول آئیں گے ترازو میں کیا تولہ تو جا کیا تو جاتا ہے یہ تفصیل کے ساتھ آئے کہ انسان اور اس کے اعمال بھی اور اس کی کتابیں بھی الگ الگ لوگوں کے طریقہ ہوگا تو اللہ معاذین قسط اور عدل انصاف والے ترازو لایا جائے گا تو اس لیے اس پر بھی ایمان لانا چاہیے اللہ پرمۃ ونو خریج اللہ کتاب منشور اور قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالا جائے گا تو کتاب ثابت ہوئے تو اس لیے کتاب پر لانا ایمان لانا چاہیے, ایمان لانا چاہیے. مومن کی کتاب داہنے ہاتھ سے ملتی ہے اور کافر کی کتاب بائیں ہاتھ سے اور پیٹ کے پیچھے وہ فوراً چھپا دیتا ہے تو یہ اس پر یہ قرآن میں دلائل ہے تو اگر کوئی اس چیزوں کو پر ایمان نہیں لاتا تو کافر ہے اس لیے چوتھی بات کیا ہے کہ ایمان لانا چی حساب کتاب اللہ ضرور کریں گے اور آخری مرحلہ ہے کہ اس کے بعد یا تو جنت یا تو جہنم اور جنت و جہنم پر ایمان لانا ضروری ہے جنت و جہنم کے ذکر قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا گیا ہے انشاءاللہ خاص تین چار درس جنت و جہنم کے بارے میں ہوگئے ان آخر میں تفصیل کے ساتھ جنت میں کیا نعمتیں ہیں جہنم میں کیا کیا سزائیں ہیں جنت کی حقیقت کیا ہے اس کی صفات کو ذکر کیا جائے گا یہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بعد میں لیکن جنت اور جہنم کے بارے میں ایمان لانا چاہیے شک شبھان نہیں ڈالنا چاہیے اسے لوگ کہتے ہیں کیوں بار بار تاکید کرتے ہو کہ بہت سے مسلمان اس چیز پر شک کرتے ہیں اور خاص کر یہ بار بار ذکر کرتے ہیں کہ خاص کر کچھ جو پہلے گزر چکے ہیں بہت سے لوگ جو غیر موحد لوگ ہیں کرامتا یا اور اس سے پہلے جو گزرے ہیں جیسا کہ ابن سینا اور سیلا و اسماعیلی جو فرقے تھے وہ لوگ اس چیز پر ایمان نہیں لاتے تھے اور مسلمان میں بھی کچھ افسوس کی بات ابھی میں سفر سے آیا ہوں کچھ لوگوں کے بارے میں اپنے خاندان کے بارے میں کچھ لوگ بتانے لگے پر آدمی کار کرتا نہیں ہوگی افسوس کی بات ہوتی ہے کہ اپنے گھروں میں یہ انسان دیکھا ہے تو جب تک ہم یہ آیات غور سے نہیں پڑھیں گے تب تک ایمان مضبوط نہیں ہوگا اسی لیے انسان نہ تعجب کرے کہ بہت انکار کرنے والے بہت سے تو انسان مذاق نہ کرے نہ انسان اس کے بارے میں اس طرح رد کرے جنت اور جہنم کی کے قرآن میں بہت آیا انتقین تو جنات کسی ذکر آیا المتقین ان آمنوا كانت لهم جنات تو جنات کے کی ذکر کیا گیا ہے اسی طرح کے ذکر کیا گیا تو جہنم کے ذکر کر تو ایمان لانا چاہیے تو خلاصہ ہو کہ یہ آخرت پر ایمان لانے کے لیے ہی ضروری کہ ہم لوگ یہ پانچ اہم باتوں پر ایمان لائیں خلاصہ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں اور کچھ نشانات ہوں گے اس پر ایمان لانا ضروری ہے دوسری بات کی ایمان لا کہ موت ہوگی اور قبر کے بھی عذاب ہے اور نعمتیں بھی ہیں اس کی الگ زندگی ہے جس طرح قرآن و سنت میں ثابت کیا گیا اس پر ایمان لانا چاہیے بعد بات کباس اور نشور ہیں دوبارہ انسان موت کے بعد اللہ اس کو زندہ کر کے دوبارہ ارد محشر میں اس کو کھڑے کریں گے اور اس کے تفصیلات بھی اس پر ایمان لانا چاہیے نمبر چار حساب اور کتاب اور اس کے سارے ملاحل اس کی سارے اقسام جائز تفصیلات ذکر ذکر آیا ہے اور اسے ذکر کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ بعد میں اس پر ایمان لانا ضروری ہے اور نمبر پانچ جنت اور جہنم پر بھی مکمل ایمان لانا چاہیے جس طرح قرآن اور سنت میں یہ ذکر کیا گیا ہے میرے بھائیو آخری جو مسئلہ ہے اور انشاءاللہ یہ مکمل ہو جائے گا کہ آخرت پر ایمان لانے لانے کے کیوں حکم دیا گیا اس سے فائدہ کیا ہے اس سے بہت سارے فوائد ہیں لیکن اہم تو فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان آخرت پر ایمان لاتا ہے تو پھر کیا کرے گا اس کے لیے دوڑے گا کہ نہیں اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ اللہ کے یہاں جانا ہے حساب کتاب اللہ کریں گے اللہ پوچھ تاچھ کریں گے جنت ہمیں ملے گی تو آپ اس کے لیے دوڑو گے کہ نہیں اس لیے ہم لوگ بچوں کے ہی لالچ دلواتے ہیں بڑوں کو بلکہ کی نیکی کرو انشاءاللہ یہ جنت ملے گی اتنا نیکی ملے گی تو انسان خوشی سے کرتا ہے اس لیے ہم لوگ دیکھ دیکھتے ہیں کہ اکثر لوگ جو حدیث میں جس عمل میں واضح انداز کے اس کو کی تصویر ذکر کی لوگ وہ زیادہ کرتے ہیں اور اگر بڑی عبادت بھی اس کے فضیلت اتنے نہیں ذکر کیے گئے لیکن بڑی عبادت ہے تو دیکھو گے لوگ بہت پیچھے رہتے حالانکہ اس میں بھی فضیلت ضرور نہیں کہ اللہ کو اس کے فضیلت نے ذکر کی ہے اس کے مطلب کچھ نہیں بلکہ ہو سکتا ہے زیادہ ہے جیسا کہ روزے کے بارے میں روزے کے بارے میں اللہ نے اس واد اس کی کتنا نیکی دیتے نہیں بتائی کیونکہ زیادہ تو اس لیے اس میں ایک آخرت پر ایمان لانے کے فائدہ یہ ہے کہ انسان آخرت کی تیاری کرتا ہے آخرت کے لیے دوڑتا ہے اور اللہ کو وہ ساری اور مقصرت رب کو اپنے حاصل اپنے رب کے مغفرت حاصل کرنے کے لیے دوڑو تو اس لیے آخرت کے لیے دوڑنا چاہیے امن اور آخرت جو چاہتا اور اس کے لیے دوڑتا بھی تو دوڑنا چاہے آخرت کے لیے آخرت کے راستے میں دوڑ ہلکے سے نہیں چلنا دوڑنا چاہے آج کل دنیا کے ہی آج کل اسراب کے خود تھا اکثر لوگ یہی دنیا کے معاملات ہیں تو دوڑیں گے لیکن آخرت کے معاملات کیا کہیں گے ان انشاءاللہ جتنا کر سکتے ہیں اللہ قبول کر لے نہیں آپ اس میں دوڑو دنیا کے پیچھے مت دوڑو آخرت کے پیچھے دوڑو اسی لیے انسان دوڑے آخرت اور جتنا بھی کر سکتا ہے جن زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں کبھی موت بھی آ سکتی ہے اس لیے اور ہر منٹ اور ہر سیکنڈ جو گزرتا ہے اس کے حساب کتاب اس کے دینا اس لیے انسان اس کے لیے محنت کرتا ہے ہر لمحہ ہر وقت میں آپ اللہ کے ذکر و اذکار کرو استقفات کرو عبادت کرو انسان جب جانتا ہے کہ قیامت ہوگی تو انسان کی تیاری ضرور اس کے لیے بڑھے گی نمبر دو دوسرے فائدے یہ کہ اسی طرح اگر انسان آخرت پر ایمان لاتا ہے تو گناہوں سے ضرور باز آئے گا صحیح کہ نہیں اگر انسان جیسا کہ کوئی چوری کرنا چاہتا ہے اگر یہ جانتا کہ اللہ خوش نہیں ہے بلکہ اس کے لیے جہنم بھی ہے اس کے لیے یہ عذاب ہے تو انسان کرے گا کہ نہیں نہیں اس لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ انسان جب چوری کرتا ہے یا زنا کرتا ہے تو اس وقت اس کے ایمان دل سے غائب ہوتا ہے لیکن اگر وہ انسان اگر کوئی غلط کام بھی کرنا چاہتا ہے اگر کوئی یاد دلا دے یار عذاب ہے اللہ کو پسند نہیں تو انسان بلکہ پیچھے ہٹ جاتا ہے اور بلکہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو آخرت کو زیادہ انسان یاد نہیں کرنا چاہتا جانتا کہ ہم یاد کر لیں گے تو نہیں کریں گے تو خواہشات انسان پوری کرنے کے لیے آخرت کو اس وقت نہیں یاد نہیں کرتا تو دوسرے فائدے یہ ہے کہ آخرت کو یاد کرنے سے انسان گناہوں سے دور ہٹتا ہے اور نیکی کے قریب جاتا ہے تیسرے فائدے یہ ہے جیسے کہ کہتے ہیں انسان اس کے لیے تسلی ایک انسان جب دنیا میں جو غریب خاص کر لوگ ہے آپ جیسا کہ دیکھتے کہ کوئی انسان اچھی گاڑی چلتا ہے آج ماشاء اچھا گھر اللہ نے ان کو دی ہے انسان کے پاس بہت ساری نعمتیں ہیں تو غریب جس کے پاس جو حلال حرام کے زیادہ تمیز کرتا ہے حرام نہیں لینا چاہتا تو کیا تسلی کرتا ہے کہ چلو انشاءاللہ جنت میں ملے گی کہ نہیں اسی لیے اللہ کے رسوس اسلم دنیا سے بے رغبتی ظاہر کرتے تھے جب بھی کوئی کہتے کہ اللہ رسول دنیا یہ کر لو لوگ کے پاس ہے تو اللہ رسول کیا کہتے کہ ہم لوگ کے لیے جنت ہے ہم لوگ کے لیے آخرت ہے تو اس لیے یہ انسان اپنی مصیبت کی ایک تسلی ہے کہ انسان جب محروم رہتا ہے مظلوم رہتا ہے پریشان رہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ پر اعتماد کر کے وہ آخرت کی تیاری کرتا ہے اور چوتھی ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جب جانتا کہ آخرت ملے گی تو کبھی مایوس نہیں ہوتا آج کل ہم لوگ کبھی کوئی کام کرنا چاہتے کوئی دیکھ کر پاتے تو کیا ہوتے ہیں مایوس ہوتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں کوشش بھی نہیں کرتے ہیں لیکن جب انسان جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی انسان کے اگر ہم محنت کریں گے کتنا بھی اچھائی کے کوشش کریں گے نہیں کر پائیں گے تو بدلہ آخرت میں اللہ ضرور دیں گے تو پھر بھی انسان کرے گا تو اسی لیے انسان جب آخرت پر ایمان لاتا تو خیر ہی خیر ہے اس میں کوئی بھی قسم کے نقصان نہیں ہے بلکہ ہمیشہ آخرت کو یاد کرنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اکثر من ذکر من لذات کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو یاد کرو یہاں سے مراد موت ہے اور موت بھی آخرت کے سب سے پہلا درجہ ہے جب تک موت نہیں آئے آپ جو مرحلے پہ نہیں جائیں گے تو اسی لیے موت کو یاد کرو آخرت کو یاد کرو جنت و جہنم یاد کرو اللہ کے حساب کتاب یاد کرو تو انسان یہ برائے کم کریں گے انسان بلکہ ہم لوگ گناہ کم کریں گے اور جب ہم لوگ آخرت کو بھول جاتے ہیں تو انسان سب کچھ کرتا ہے اس لیے آج کل کافی لوگ یہی کرتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ بھی زندگی ایک ہی بار ملی ہے جتنا مستی کرنا کرو کیونکہ سمجھتا ہے یہی سب کچھ ہے اور مومن کہتے ہیں نہیں یہ تو شروعات ہے یہی اصل ہے اگر اس میں خرابی اور اس میں اچھائی نہیں کرو گے تو آگے انسان کامیاب نہیں ہوگا تو مومن کے نظر نظریہ مومن کے خیال الگ ہے اور کافر کے خیالات الگ ہیں مومن یہی سمجھتا ہے سب کچھ آخرت ہے دنیا کچھ نہیں اور کافر سمجھتا ہے دنیا سب کچھ ہے اور آخرت کی زندگی نہیں ہے اور جس حساب سے انسان عقیدہ رکھتا ہے اسی کے لیے انسان تیاری کرتا اور اسی کے لیے وہی بدلہ ملے گا یہ تقریباً آخرت کے اہم مسائل ہے یوم آخرت کے اہم مسائل ذکر کیا گیا مختصر انداز سے ذکر کیا گیا ہے کیونکہ انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ کم سے کم دس بارہ یا پندرہ درس اسی کے متعلق ہوگا تفصیل کے ساتھ حساب الگ ہر مسئلہ جو ذکر کیا گیا اس کے تفصیل کے ساتھ دلائل کے ساتھ اور کیفیت جو جتنا حدیث اور کیا گیا ہے وہ انشاءاللہ وہ واضح کریں گے لیکن ابھی نہیں یہ انشاءاللہ آخری میں بالکل عقیدہ کے آخری دروس میں یہ رہے گا یہ تقریباً آئے پانچواں رکن تھا اگلے درس میں ان یہ آخری رکن کے متعلق بات کریں گے جو سب سے اہم ہے اور سب سے زیادہ جو لوگ غلطی کرتے ہیں اس کو اور سمجھنے نہیں پاتے تقدیر پر کس طرح ایمان لانا چاہیے تقدیر قضاء و قدر اس پر کیا ایمان لانا ہے کس طرح ایمان لانا چاہیے یا انشاءاللہ اللہ اگر اللہ زندہ رکھیں گے عقیر و عافیت کے ساتھ تو انشاءاللہ اگلے جمعے کو انشاءاللہ یہ بات اور تقدیر کا مسائل انشاءاللہ ذکر کریں گے اور واضح کریں گے اللہ سے جو آ کے اللہ سہادر ہم لوگ کو ایمان مضبوط رکھے اور سارے خرافات اور ساری بداعت سے ہم کو دور رکھے اور صلی اللہ علیہ محمد اعلیٰ علیہ وصحب اجمعین